الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة, والصلاه على سيدنا الرسول والصلاه والسلام على سيدنا الرسول وخاتم بجاه محمد بن المصطفى وعلى آله وصحابه وعلى آله وصحابه الصدق والصفاء من لو آ سخی مر سمن سم ید لو آم آیا ید لو آل ہم آیا تی ویو وَإِنْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ظُلَالٍ مُبِينٍ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي القريق الأمين إن الله وملائكته يصنلون على من النبي يا أيها الذين آمنوا صنلوا عليه وسلموا. صل لي الله الصلاه والسلام عليك يا, يا رسول الله وعلى ال دار يا سيدي يا حبيب الله الصلاه عليك يا سيدي يا خاتم نبي وعلى الاله وصحبه يا سيدي يا خاتم النبي میںمدو سنا گرو ختم سنا تم آج زیاد ہے حق آلہ جملہ مجد حل کریم نہ چیز ن نفسانی شیتانی اور کل می توفیق عطا فرما اس محفل کا اہتمام عزیزم جناب قاری محمد صاحب دے حضرات نے فرمایا ہے اللہ تعالی دی اس خدمت قبول و قبولوں فرماو تھوڑے وقت تعلیم کتاب جناب اور گیارہ بجے شاہدر پہنچنا جلسا جایا فون لینا تو تالا شرے سبس لال بخشے دوستان گرامی میرا مضوج میں دس تعلیمی کتاب شور کا پکھا شور بھی پکا ہے دوستو سید صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لے آئے اس وقت روئے ایسے ایسے مسائل اور مشکلات الجھنا پسی ہوئی کہ جانا روئے زمین دے کسی پیٹ Him, uh, جس وقت اللہ تبارک و تعالی کے پاک محبوب Alone. تشریف لے ل اور سڑے دو زمین بلا اس علاقے تخصیص ایسے مسائل مشکلات اور الجھنائیں دنیا جنیا مشکلات اور الجھنا اور مسائل اس وقت معاشی معاشرتی دینی اور مندی بھی اقائد خاصل معاش اور روزگار بہ حال سیوں کو ارباں کئی کوڑ سیاسی حالات سن کے قانون تگڑے آئے نہیں ماڑیا طرح ناکام مہر حکومت چل رہی سن اپنے طاقت نال چل رہی سن اور انہوں کو لیکن طاقت حکومت جل کرو تو جنگل دا بادشاہ شیر وہ بھی اپنے تھلے والے جانوروں سے اپنے مدد کر جنگل دا بادشاہ کہ لیکن شیر کوئی قانون ہے کوئی شایخ شایخ عدل انصاف ہے انہوں جس ویل بخل لگی لے وہ اپنے طاقت کے سہارے اس ویلے اسی طرح طاقت حکومت چل رہی کے سیاسی مسائل الide. بے آرام کرتے معاشرتی مسائل فسی ہوئی پریشانیاں دیکھو نجومیاں دیکھو دنیا جانے حساب کرانے یار سڈے گھر چاہ بڑی پریشانی آ بڑی پریشانی گنڈے تین اپنے بنا بنا کے دیکھی جان رپیے لے, لے دنیا اس وقت جانتی کر کے پرانی سائنس کو نویں سائنس دان فائد حاصل یہ جی اج رونک دیکھ کے پی جی نو سائنس آئی جور تک پڑا ہو अजे का शोर होने चारा परेशान किया गया यह नवी साइस ये झूठा है पुराने जुनानी जूनानी साइंसदाना का दा تھوڑی عملی شکل سامنے آ کچھ آ ہے ہے نمی شہ نہیں یہو جی جا پچھلیا کتابوں نہ لبے گا یہ سب کا یونان کے इमारत भी बनिया सन खाण पीन भी, भी था, है कपड़े भी बन सुबन्न सुनते दुनिया के मुश्किल मसायल उलझना सियासी مدبی ہر طرح کا حل کسی کو نہیں اللہ محبوب آئے ساری مشکلات کا تقریر کی شکل جنا دوسرا عملی طور سے دنیا میں حل پیش کیا توجہ نال بولو سبھا اسے تقریر کا سوال آ جی خشا کی ترقی لیے ساری دنیا کے کن ایک ترقی بڑی انہیں دین بھار رکھا جی آ سان بھی سمجھ آن دے طرح ترقی دیج آن میرے اشارے بھی سمجھ رہے ہو کہ دیا بیٹھے جی تصویر رینج بیٹھے جن یا میرے ماں سبحان اللہ حال پیش فرمایا پیشے اچھا ہوں اللہ کے پاس نے بھی حل پیش فرمایا حل فرمایا جو سرکار نے بنایا, بنایا سی تمام مشکلات الجھن سے خرابیاں ار رب العالمین نے تعلیمی و حکمت نالی جنہوں مولا تالا سب آیا کتاب اور یار بڑی یار کوئی گل نہیں ہے گار نہ میں سمجھاؤں گا کوئی یہاں کر کے لوگ چلو ہر پاس بند کر بولو سبحان اللہ دبی سرکار ہلکا کتاب حکمت کتاب اور حکمت تیسری کوئی مائی کا لال شادی کتاب حکمت ہی سارے کتاب تو مراد حکمت مراد نبی پاپ سرکار کامل جس سنت نال محبوبے کو بندہ علیہ وسلم دوسرے لفظ ہے ایک ایک pues قرآن دوسرے پاسے پاس نبی پاک سرکار جس نبی فرامی بھی آ جانے ہزور کے امل بھی آ جا پا. حضور پاک سرکار زندگی <سؤال> حکمت کا <سؤال> <دا> مطلب ہے <سؤال> ایسی, ایسی مضبوط بات جس کو حکمت آم گل آم شہر نہیں آتے حکمت ایسی بات کو ایسے قول و خیر کو جس میں کوئی رکھنا نہ کسی پیار نہ بھر سکے جی کوئی نقتا کرے دانت بنا کے واپس آئے ان ایسی بات اور ایسے عمل سے اور میرے مح کم کم کم کم کم کم مضبوط احکام مضبوط کرنا مضبوط متعمیر محکم آپ جانا یا کارے محکم مضبوط جیسے خلن رکھنا نہ پاک ایسی حضور کا ہر طریقہ سے کوئی عقل والا ایس نہیں کر سکتا خلن نہیں کر سکتا رکھنا نہیں کر سکتا کسی پیار نہیں پڑھ سکتا کہ درے گا کرنے کی کوشش کرے گا سلیم ہو کے واپس آئے گا نبی پاک کے عمل مبارک حضور کی زندگی پاک کوئی اہم نظر نہیں آئے گا آسمان وگاہ مارو کوئی عیب نظر اگر کوئی آسمان چیب کھن دی کوشش سورج چیب کھن دی کوشش کرے وہ آپ کے بچار کھانچ ہو پوے گا انہوں کوئی شاید لگ لگ اسی طرح پاک محبوب سرکار ہر عمل ایسا جیسے چاہے تلاش کرنے والا خود سے دلیل پوار ہو سکتا ہے چاہے نظر نہیں آ سکتا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا ہے حضور کی ساتھ اور بھی مبارک جس میں ان واقعی عیب جوڑا سی لیکن جہاں تک آپ سرکار کی زندگی پاک کی بات محکم کی عملی لحاظ ایسا جوڑا جسے کوئی توجہ بولو سوا ہوں ہر کتاب ایک پاس رب کا کلام دجے پاس نبی پاکی اللہ تفسیر جہی نبی اپنے امر پیش کروا دو چیز نبی یہ ہوئی سکھایا ایک کتاب ہدی سے مشکلات جیسے جیسے نبی پاک سرکار سے ہر حل پیش بنا ہو گئے معاشرتی بربادیاں ختم ہو گئی ہر انسان انسانوں واگ زندگی جلاروں میں ہر چیز بک بالکل علاقہ سیٹ موڑ اٹھ پیا غریب امیر فرق مت گئے تمجو نال بول اللہ اللہ سونے تیسری صرف اگر تیسری شاید رابطے کتاب سے حدی محبوب ہونے کی بارگاہ محبوب خدا نے دو تمام مشکلات دا حل تیز فرمایا اللہ تعالی دا احسان ہو جا پال لا لیا جسولی بادم ہوں رسوے بادم ڈیجی واپس جڑا احسان کیا تمام مسائل کا حل سی انسان ڈھنگ ڈنگ مری سکھا چھوڑے مہاتما ڈنگ آ گئے حکومت کرنی ہے مہاتما رن کے ڈنگ آ گئے حکمت نال رہنا کچھ اور سلکے جا جدیدی رحمت خرب ڈنگ تری کے آ گئے راہ ترین کرنی پیر ڈھنگ آ گئے پیر بڑنا آلما ڈھنگ آ گیا کرنی خدا کر کے نو پار سرکار تجارت بھی قرآن تو بار نہیں جان دجارت کے بل بھی تاجدار نے قرآن سبزا چھوڑے سر جی بول سبھا توجو نل سمجھا قرآن بال میرے پاس نبی کسی صحابی میں پیار نہیں فرمایا قرآن تو بار تالی جان لگی قرآن رکھا یا اپنی عملی تفسیر پیش فرمائی خود کر کے پسند رہے خود تجارت فرمائی تیسری شہ اللہ تعلیم کا ذریعہ تالیم جی نبی بنائی جان نبی ہر مشکل دا حل فرمایا تعلیم صرف ایک اللہ دا قرآن سی मेरे पति नाले का बयावन बड़ी गंभीरता है बोलोग हम समझो नाम समझा नहीं میرے پاس ہوتا لوگوں نے پتھر پڑا چڑھتے مل نہ دسے اور لوگوں گا پتھر کٹ کٹ کے ہونا مل دلوین جادو جسے اللہ جادو جادو خکرا گیا جو وادیوں میں پتھر کاٹتے تھے وہ سب کاؤں میں سبوتر آپ توجہ نہیں فرمائی اللہ دا قرآن سامنے رکھ رب نے کاؤں میں سبوتر آپ کا کام دیتا وادیاں دے پتھر تراش تراش مکان جوڑ دے سڑ سڑ نبی سڑ رب نے لبی کیوں اس واسطے کہ بندہ خود جبر بنا رہے جی تو کیونکہ قبر بھی تھے اتلا کے تھلے جاتا برابر ہوا جب قبر والے مکان کھاد رہا اب ہی ہوگے گا قبر جا کے دنیا دا مکان اتلے والا برابر ہودے کا ہوگے گا قبر اسے جان کے سکرین نہیں ہوگی توجہ نہیں سروائے میرے پاس بنوانا چشتیا لمیاں انگریزیا میںلہ قرآن کو اللہ جاپ سا کرا بل فرماتا ہے وہ ایڈے تکڑے سن اس پتھر پتر مکان پاس نہیں بنایا سرکار علیہ وسلم مشکلات کا حالت مشکلات پاؤنا نہیں فرمایا جمارت تو باہر نہیں ہو انسانی مشکلات کو بندہ اس لیے باہر آتا ہے انسان ندیاں بولوا سدکے محتمے سرکار نے توجہ فرمانا اپنے عمل مبارک پرا ساریا پیڑا انسانوں دیا بکا چھٹیاں کاغل کالے جم مزمون چھافی لکھی جاندے سن مہمان کوئی مسلا نبی آیا لگبا میں فرما استاد ساری خوجائی پڑھے لکھے انھتے پیچھے چلا میرے پاپ نبی سرکار جن بھی نبی مدرسے مدرسے کا شکل شریر مولا نہیں بنن دوں نہیں بنن د اپنی بربادیاں دور کرنا چاہتے میرے سارے زمانے کٹی رب سونے لے ہوا دو دو دو بخاری شروع شروع کے حب بائی خلا اللہ دے روح تنہائی تے دنیا تو اللہ نے محبت ستو کی موٹو پانی دا گوٹو نال لہ جانا دو مہینے ہبی پارے چھٹنے کی جوڑیا جا رہا استادی حاصل <سؤال> کرنے واسطے اللہ کا پاپ نبی بخر ہوا خدا بڑا چھٹیا دنیا ہاتھ نشان دے سکے اصے رہے اگلا جہانی برباد کیا پہ پیا میرا بول بول سنا لیکن ایسے بہت اچھی متبلی پی ایسے بہت اچھی مکتب کی ہے فاروانی آدھے چھ مدرسیا کا ماحول فضا چیری مدرسیا فضا لیکن وہ آدھے یہ جنگل فاروق سلمان بن اللہ ہوں سبحان اللہ رات سونا جنا پڑھا دنیا کو وکرا کر دنیا سر واقع دنیا میں دنیا تو باہر بیٹھے توجہ فرمائی معلوم ہویا جڑے دنیا کے واقعے پہلے ہوں سدکے جا میرے پاس حدیث اتنا ضرور قرآن حدیث تعلیم د محبوب خدار خدمت خدمت گزار یعنی جڑے قرآن حدیث خدمت کی خدمت تعلیم اور نو نہیں بنتا تعلیم صرف जिसने, जिसने शूर देना दे दे दे दे ताजर बनाना सी जिन्हें आलम बनाना जिन्हें तीर बना जिन्हें अमला सारा प्यार करना जिन्हें इंसान बनाना सहजीब देनी जिन्हें इंसानियात सिखानी جو تعلیم کا مقصد ہوتا ہے جن خدا پرست بنا ولی بنا وہ صرف دو چیزیں نبی حدیث توجہ نہیں بلباؤ باقی باقی سب کچھ قرآن حدیث قرآن حدیث کا مقابل نہیں توجہ نہیں توجہ نہیں گل کر بیٹھے یار میں بعد نہیں آگ رکھ صاحب چیف پاکستان نادرا اسلام کشمیری سدکے لاڑا شادی دا ہوں کوئی ہوتا ہے پکا کوئی ہوتا ہے کچھ چکن والا کوئی ہار چکی پھر مقصود صرف ایک لاڑے جو دنیا کٹھی ہوتی ہے وہ لاڑے آتی ہے یا کسی ہور مثال دینا جی کوئی آخ جی کھانا آ لاڑے نہیں تو میں آڈا کھانا بند ہو پابندی ہے کہ نہیں تو بندے کٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں آتے یہ مطلب ہے خالی کھانا مقصد نہیں ہوتا اصل لاڑے کی خدمت مقصد ہوتا تعلیم جس کو قرآن اور حدیث کہتے کیوں اگر تعلیم کسی اور گل سمجھا گے یا حضور کی تعلیم مقابلے کوئی اور نبی تعلیم پھر سے نبی تعلیم کمی ہوئی جیڑی کسی رو پوری دی تعلیم کمی نہیں کمی نبی تعلیم اپنی کمی دور کرنی فرمائی نبی اپنی کمی دور کرنی ہے جب سانو نبی تعلیم سمجھ آ گئی ساری ہر ہو جائے توجہ نہیں فرمائی ہر مشکل دا حل ہو جائے ہر طرح کے علاج سانو مل اور سانو صرف کی گل ہور کسی شعور لین دی لوڑ جی ہوسور لبنا مڑ سوا لکھ نوی واسطہ توجو نہیں فروائی سوال لاکھ نبی کیوں آئے پھر ساڈے نبی کا معلوم ہویا ہر پہل سورے میں شعور صرف نبی کے دربار تر بول چا سوال تھوڑی نگاہ شعر والا حق منگا جا پورا ملک چلا شعر والا شعر والا سمجھتے جی نا بہادر بے خدا نے یہو جا تیار کیے انہوں کے لال کا کوئی حق بن سکے اکھا ہو جانیا توجہ نہیں سنتا اکان شرمندگی ہو جائے گا بند بوتھا کھلنا نہیں جی کھلے گیا تو مجبور ہو کے آخنا پینا یار پڑھے لکھے بڑے بڑا چھوڑے ندھے کا پتر نی بن سکتا اگر پڑھے لکھے بڑے بڑا چھوڑے پر جی بندے پترا کی گل کرو تو سڈے کو بن سکتا قسم خدا دی کر کے زمین پیاسی ہو گئی بول سوال قرآن پیار ہوئے حضرت سی دفاع سارو کیا میں نا... سورت بکرا نبی پاک فرمایا دس سال ایک سورت پڑی اربی دانس حضرت کسے پاسوں اور کسے دن دے پڑھنے کی لڑ نہیں پی یہ فن میں دارو پڑھ جس قرآن سمجھا مستفا قرآن زبان جا بنیا حضرت سی داروق تبجو فرماؤ زمین گلڈ لایا فاروق لا انسان جمعار چضرت سید نہ فارو عالم زمین جلد لیا پیر مارا پر مایا خبردار کیڑا کی انسان زمین او ر گئی ہے جمد ہو گئی ہے کیوں جو زمین کے اوپر ہاتھ اپنے بھی پورے سی حق رب دورے ہک گھر والے کی, خدا حق, دیوی کی خدا حق خدا, دی خدا دی دی دی دی کی پورے حضرت کام سی سب جانی پر حق مجھا گیا اللہ سوال کیونکہ اقبال فرما دے اتارومی گدالی ہو گدالی ہو انگریزی پڑے اے اپنی ربائی لاتے شراب پی کے سوتے وہ سدکے جا جا قرآن اور حکمت نال نہیں بنیافر رب جہی نیلر بنائی ہے نا اللہ ہے ہمارے بندوں کے بستروں سے دوری رہتا ہے جیڑی رابطہ بنائی وہ بھی کھڑا تو رات نٹھیا پھر دن جاگتے پھر د دن ایسا ہوا حضرت جنگل نکلے حالات ایک مائی بیٹھی چیما مائی کوئی تکلیف نہیں ہوں ایک مائی ریسی ادھی دنیا توجہ نہیں فرمائی ادی دنیا حضرت فارم پیا فرما مائی کوئی تکلیف نہیں لیکن حضرت رضی اللہ لا لو جب پوچھا مائی آئی میں پریشان کچھ خرچے والو سنیا امر ہاسک بنیا عجیب ہاسک نے جنوب اپنی ریا کی خبر نہیں رضی اللہ جان کے سوال کیا مائی وہ تین انگلش پڑھنے والے جیسے تیر ووتی سیانی سی وقلیاں سن اج بندے چوکر نہیں جیڑی مسلمانے دیا مدر رب رکھی ہوئی سی بی پی آئی مطلب حاکم کو ہی بنے خبر کس حالت بندہ پہ اے ہو یہ اپنی باطنی آنکھ کھولی بھا ہو نگاہ اپنی پوری ریاما جب حضرت اٹھے مدینے شریف آئے موٹے شریف بوری رکھی آٹے خرچہ چکیا چکیا ہٹ نال خادم جا رہے ہیں آدمی آپ چلے ہیں آپ نے گھرایا پلا ہو جاؤ چل <سؤال> کیا متعلے موتا مران کسی نے چکنا جنگل ہو, بے بے کے ہو فکر فرمایا پر ہو جاؤ میں آپ چوکے لے لیا جب جا تے فرمایا مائی رانی سکھی حضرت نے حضرت نے مسودہ فرمایا کاغذی عمر اور جدو مر حضرت عمر نے فرمایا جدو مر اے میرے کسم کے نال بن چ مطلب جبلا واگا مولاخری پوٹی لگی مرم کر کے آیا سوال سدکے روکھ بول سب ایک سیفرادی کر لکھا کے کوڑ رکھیا ایمان دس ہاتھ مینا ہو سیاسی مشکلات آمن کیوں توجہ نہیں فرمائی ہاں یہ ہل انصاف ہو پھر چاہا کہڑا پریشان ہو کہڑا سوچے جی آپ کے مینو ماریا گیا نہیں گیا حضرت فاروق نے روزی معاش ایسی تقسیم کر دی ادی دنیا سے زکات لین کے قابل بندہ نہ یا مشکلات سن ایک نو روزی نہیں سی جیسے آج امریکہ میں دو کروڑ انسان پر سوتے ہیں اور لاکھوں کے بنگلے دو دو کروڑ پانچ پانچ کروڑ یہ امریکہ کی گل دو ہیں اور اے نہ سمجھی میں کسی حوالے تو بغیر گل کرنا وا پیا اگر کوئی مائی لال غلط ثابت کر دے میں اپنی زبان خطا کتا اللہ جی تو تعریف کریف کر دے میں حقیقت کیونکہ جب قوم غلام بن جاتی ہے تو اس کا دماغ اس کا ضمیر سوچ اتنا بدل ہے یعنی ساڈا جی یہی حال ہے کافران کی نیت نیت برائی میں نیکی سمجھنا اپنی نیکی نی برائی سمجھ یہ کمتری اور خلا غلام بندہ جس کو آقا بنا لیتا ہے وہ رکھتا لیکن الحمدللہ یہ چی کسی چٹھو کا غلام نہیں ہے اللہ کی مہربانی گلامی کا پٹا جسند کرتا ہے پاک محمد اربل آل آل آل آل حقیقت بیان کر کےقیقت کرا میں ڈنڈی مارنا چھپانا جو حقیقت تین بیان کیا کرنا ہوں حضرت سی ہے ایک بڑی رونی ادھی دنیا بندہ ٹوکر نہ لبے تو فٹ پاتا دروڑا جا کے ہے وہ آدر دا پتر نہیں میں آدمی اولاد نہیں میری بنیادی ضرورت پوری ہوتی ہے مولا کے اندر فساد نہیں پہ ہر بندہ کر کے اپنی کبر شربر دی فکر چلتا اسلام اسلام نہیں آخر کہ کوئی پیسے والا نہ کوئی امیر نہ لیکن اسلام دولت کو ایک کے پاس جمع بھی نہیں ہونے دیتا کہ سارے کی سمت کے ایک دے کو آئے ہوں ایک سارا مالک بن بیٹھے کلندر اقبال کہتے ہیں نبی کی شریعت کا راز صرف توجہ نہیں فرمائی کلندر اقبال کی گل نبی شریت کا راز سمجھ لو نا تو صرف دو تھے کی کہ کوئی کسی کا محتاج توجہ نہیں فرمائی کیونکہ محتاجی گلام بنا دیتا غلام بنا گھن مر جا اپنا زمین کر کے اج فٹری فیکٹری کا مالک دو سو نو غلام کر کے رکھا ہوا پانچ سو غلام کر کے رکھا ہوا نماز کا موقع انہوں, دا انہوں دا دا اپنی عزت بچا جو بھی عزت کی زندگی گزارا میں آ سارے <in Turns> میرے کرو جاؤ میرے سلوٹ مارو میں پینٹ پا قبول کرنی پینے جی دیا آزاد تبج نہیں فردائی آزاد جیبیا آزادی ایڈی ساؤڑی ایڈی موٹی جیسے موٹی اتو ساؤڑی جیبیا بندہ کیا پترا کی پائی فائدہ نہیں اگر سے جم کیا جاوا تو منڈا سکول دا اے سی والی گیڈی گلی دکھتا میری سیٹ کے چادر نہیں بہا تھا لگتا چاچا چاچا نگا میں جانا سکوار تبجیتی وجہ کی لگا چل ہال اگر فیکٹری والا پیسے پہ دیکھ کما خون نہیں دے رہے تو اگر فیکٹری آئے پیا مینو دے حقیقت کما پہ دینا جی وہ نتا تو نہیں کمانے توجہ نہیں ہوگی حکیل انہوں کی تھو لبنا سی اسے واسطے مالک اور مملوت کا یہ تصور اسلام ختم کرتا ہے وہ اندہ دو میں خدمت بلار دے تو خدمت کیا کرنا ہے اندہ کو کام کرا کے کچھ دے کے خدمت کیا کرتا ہے تو اندہ محتاج ہے اور تیرا محتاج ہے نبی عزت برابر دہ آزادی رکھتا عزت کا مالک نہیں آکھے بھی ہوں تین آتے دینی پی جائے نہیں تو میں کٹ دیا گا ہر تین آماز نہ پڑ تاری میں چھوڑا تین چاہنا میں تو آکھے بھی میں مجبور نبی یہ کہتے ہیں ایسا ماحول کے چہرے کا ایسا مسئلہ ہم کرتے ہیں دنیا بھی شریعت کے مطابق ہو قدر بھی رب کی رحمت والی بن جائے حضر بھی رب کی رحمت والی بڑھ گل امی نہ کرا سب میرے پاس نبی سرکار توجہ لکھنا یہ خدمت گزار حدیث توجہ لکھنا خود تعلیم نہیں یہ تعلیم کا خدمت گزارا تعلیم تعلیم صرف حدیث ہے دوسریا زبان کے لوگ اربی سمجھ کی خاطر قرآن اربی خالی قرآن حدیث سمجھن کی خاطر جس فن میں محتاج ہے وہ فن میں خدمت اصل تعلیم صرف قرآن ہے جا جنہ کسے فن تو بے نیاد ہوے گا کہ قرآن حدیث براہ راست سمجھ لوگا انہیں پھر سجے کبے جان کی لوڑ نہیں وہ سا قرآن حدیث دیں گے فنون نار لڑائے جہے مہا بندے دے داد کرتے سن قرآن حدیث سمجھ کی خاطر اوے پہنچنے کی خاطر جی میں سرف آ گیا علم نہو آیا علم مان بیان آیا علم لوگا تربی آیا ہاں جی یہ نال علوم دوسرے آیا حساب آیا یہ نال ملایا گیا تاکہ قرآن حدیث کو نبی کی تعلیم و حکمت کو یعنی کتاب و حکمت کو سمجھنے کے لیے نبی کی تعلیم تک تکنے کے لیے جو ذریعہ بنے وہ بھی عبادت بن جائے گا توجہ نہیں فرمائی او اللہ بے پاک نبی دے وارسا نے ملایا ملا کے حاصل کرنے والا کدی علی بنیا توجہ نہیں فرمائی بابا فرید فری ایک قرآن حدیث بڑے نال قرآن حدیث سمجھ واسط جو جو مان چاہیے حاصل کی کوئی ہاکم آلمگی وگے کے ہاکم بنے گل گلو بدل گانے دین بیان فرمائی آلمگی کا دور سی ایک عورت جا رہی تھی رستے میرے تک نہیں پڑھ سکنا تا آلمگیر بئیمان ہو گیا ہو یا آلمگی مر گیا ہو आलमगीर मरिया बईमान भी नहीं हो तू मेरे तकना आलमगीर अपने घर बैठे तलवार चुकी है घोड़ा तैयार किया बैठे آلامگ فرما نے بی آلامگی بےمان نہیں ہوا تا پر پیائی بندہ اس بچارے بھی دارگاہ کیولا مہربانی چیک کر کو میری اک بھی کھول میں بھی تو پوچھا اندی اکھ کھلی سامنے کپڑ کھڑا کی کھڑا اک بند ہو کوئی گل کرے کپڑ جہاں ہوں جے کوئی گل کرے کھوڑے کی تو آخ یار میرے پکڑا نہیں ہوں ہوں دیکھا جی بچارے کڑھے بہلیڑ کی پتا محمد شیر کر आ, गंदी, गंदी, गंदी, गंदी गाली कही है जिस बंद गाली देखी हो गल करो समंदर बड़ा वाले वो कहता यार नाली चला भी बड़ा ये भी बड़ा बोलिया تکول صرف انگریز کی گندی داری تین پتہ ہی نہیں علم دا سمندر کتنے بول سبحان اللہ واہ کملی آیا تر گلاما تو سر کے جی ہوا بول خدا بھی کام کر توجہ میں گل سمجھی میرے پاپ نبی سرکار تعلیم تعلیم قرآن حدیث نو بنایا اجازت دی گئی حکم گیا جو خدمت کرے صرف پہنچنا تعلیم رکھنی ہے جنان باقی سب خدمت گزار تو گلام رکھنے نے نبی کی تعلیم توجہ فرمائی واسطے اسی واسطے گل کر لگا حوالہ شاون کتاب کا نام سن لے موقع اپنی نمبر دو تاریخ آل پتا موڈر کتابوں میں لکھا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں شنام کے سلسیاتیاں کتابوں لائبریریاں یا میں آئیاں باہر آئیں تو سکندریا کے علاقے حضرت فاروق کی آزم وارد کیتی گئی یہ پڑھانے کے لیے ترجمہ کیا جائے عربی میں اور پھر قوم کو پڑھایا جائے آپ نے فرمایا ان کتابوں میں ہدایت ہے یا گمراہی ہے اگر گمراہی ہے تو ضرورت نہیں اگر ہدایت ہاں گمراہی ہے تو اللہ نے پہلا پورا ہی تو کڈ لیا نہیں کیوں لے توجہ نہیں فرمائی اور اگر ہدایت ہے تو قرآن کافی ہے توجہ نہیں فرمائی فرمایا انہیں کتاباں کو کٹو ساڑ یا دریا کٹ دیو ہمیں مصطفیٰ میں بہت کچھ دیا توجہ نہیں فرمائی نہیںل آ چلو لوگ دوسرے نمبر تمام کریں بلکہ دوسرے سو تو اگلے انہیں این بھی گبارا نہیں تعلیم جو رب نبی کتابت جڑے بھی پیار کرد اس مشین چنگی ہو رہے سجے کبے والے مشین والے رکھنے کی لڑ ہی کہجہ نہیں تے بائی وہ مشین جہیا ہی ڈیگا تیار کر دو نمبر مشیر چنگی نہیں جیتا تو میرے سیدھی فارو کے آلم نے کوئی چیز نہیں نبی دی تعلیم دے مقابلے میری گل جائے نبی تعلیم دے مقابلے آخر ہو ٹھیک ہے قرآن حدیث کی صحیح ہے لیکن اگر یہ ہو تو بہرحال کوئی ضرورت نہیں رہے گی قرآن حدیث کی گنجائش پوری توجہ نہیں معلوم ہو دنیا چن خلاف دنیا برپا کرن دی مشکلات حل انسانی مسائل حل خاطر تمام خرابیاں دور کرن دی تعلیم صرف کتاب و حکمت ہے بولو سبحان اللہ تعلیم صرف جیڑے مسائل دنیا مبتلا اج پھر انہیں مسائل انسان تو ہے لیکن انسانیت سے خال پھول ہے خوشبو خال لگا چینی ہے مٹھاس توجہ نہیں فرمائی اے پتہ نہیں ٹبر ٹبر پہ تیار ہو گئے منصوبہ بندی منصوبہ بند سکول ٹبر تیار پر بندے نہیں پتا آپس جرانا کہ پیو نال بلارے دا پتہ نہ پترا پیو نہ دیا نہیں قسم خدا دی मैं तो अपनी मर्जी करूंगी डैडी आप कौन होते हमारी आपकी तब करने वाले ओ डैडी सोचता है जमी मैं फैसला दे तवजो नहीं की जा रही शादी ब्याह दिवारी आवे लेडी स آپ جے بندوبست کرو فیصلہ ٹی وی پروگرام کہ نہیں آن کسی پولی بھٹے تھی ہے کہ دنیا جان ترتر ساری تیاری کر دسو ایک پاس ابا ڈیڈی ابا نہ ڈیڈی بغیر ہوں ایک پاس ہوں گا ڈیڈی ایک پاس ہوی لیڈی خبردار آپ کون ہوتے ہیں میری تن کا فیصلہ کرنے والے میں بہت سمجھدار میں کھوٹی بھی آپ کرے انسان کی بیٹی بھی آپ کرے افسوس اندیاں بھیلیاں بھی اپنے ہاتھ پیار کرمن والے کا ایسنا بھی ہاتھ نہیں اپنی فکر <talking> <preparation> <afloes> ایسا کرے جاندان دے گا اس پیو والا تر سکتے پیو چ مہربانی سی پیڑ ہوتی سی تے رات کو جاگا ہسپتال کوئی سب ہاتھ پہ لڑا سا غیر کی لگے چیلنگ اس بچاری میں بچا رکھنا ہے اور مار کے سچ چکا ہے اپنی بیٹی بی بی شفرت محبت نیا حق نبی رکھے نبی سن آپنی تعلیم کتاب حکمت کے نام اپنی بیٹی پیار کر سن اپنی بیٹے تیار فرمائی جدو نبی بیٹی اپنی کا مولا علی نال کر لگے بیٹی نو پوچھے ہی نہیں کوئی مائی دا لال ثابت کر کے دکھاوے باروں بار مسجد میں اپنی شریف لے فیصلہ ہوئے ہوا اگر مر آپ نے فرمایا میں رب کے حکم کا منتقر رب نے حکم دن منتظر حکم الہی آیا علی کے ساتھ توجہ نہیں فرمائی کن دن مولا علی د میرے, میرے پاک نبی کی انج بے جاسبان بنے بے سب نکاو راکھا لوکھ والا اللہ اور واقعی پیر بار شاطر مانتا کنجر سوئی جو تو बाज بول سباندھ تالی میں کتاب حکمت سے مار پر بن پڑے ہیں خریدتے عورتیں بن پڑی ہیں ہو رہی توجہ بہار تعلیم کتاب وہی طرف سے تعلیم کتاب وہی طرف سے مار پر بن پڑے ہیں خریشتے عورتیں بن پڑی ہیں معاشرہ جنت بن جانا اور سن کوئی جنت یہو جی جن نے اپنا ویہ انہ کیتے ہیں بول سا ویا یا اللہ نے کھوٹیاں اپنے آپ کر اپنے آپ لائی فردیاں آدیا نے مالو لو یا اگریز تعلیم کھوٹیاں کتیاں بڑھتی دیئے میرے نبی دی تعلیم نبیاں ہوراں تیار کر دیئے شریف جنت والوں سفر پران فرمائی گرد گر بند نے میں کل آ رہا سا لاہور ایک جگہ دیکھا ابو یو پی ایس کی گڈی پہ ج ہر پاس شیشا بھی نظر نہ آسے پاسو نگاہ نہ پوے میں پوچھا گی کہ کے پیسے کی ہوں میں سا بھی نہیں جان دوں پتا لگ جائے ڈاکا پا میں کیا کافر کی ابھی مجھ پٹی راب ایے تو نہیں آخر کافر جانوروں کو پوچھنا <سرح> <فس> وہ <کو> <سرح> <جاعت> <سرح> پیسے کا تعلق غیرت انسانیت کے لینا پڑتا ہے اللہ بھائی کال بولیا سنا وا کلنگر لاہوری مینوجہ کمال شراب پیتا سی تو حوالے دیکھی جانا میں تیرا پیو بوتلا لیا کے دا رہا شرابی جو آپ ہوش دول چھان اللہ کلنگر اکمال فرما ندیا نشان مجھے ندیا نشان مجھے مجھے گیا گلا سے رہا نشین راہی جو بول سب ڈاکٹر اقبال صرف تعلیم اس کے مقابل نہ کوئی تعلیم نہ تعلیم حاصل کی مینو ایک پڑھنا رہا جی میں موٹا بند کر اقبال پوچھ اکبال تالیا سمجھا بھی آئی تو سر پیڑ سمجھا اکبال فرما فکیر مرا درد حدیم ڈرد در در سردار کے من کر میں تو جناب کا ہی فقیر ہوں میں جو مانگتا ہوں جناب سے ہی مانگتا ہوں میں ایسا دل رکھتا ہوں ایسا دل مضبوط اور غنی کہ میں ایک کھا کے پتے پورا پہاڑ دیکھ لینا واج اللہ یار سول مرا دردار یار سر کل کر میرا سر پتن لگ پیا ان بکواسا سن سن کے بکواس کرتے اللہ یار سول من پر بچتا ہے میں تو جناب کے غلاموں کی نگاہ کے پلا ہوا ہوں ہوں وہ سال آخ گئے آدھا پروفیسر نبیا نشان منزل میں منزل کا نشان ہی نہیں د <سيح> نہ دیا نشان منزل مجھے آیا حکیم توں نے کیوں کو تاہ نشی نہ راہی توجہ نہیں فربائی کیونکہ میں انسان मैं ہوں میں صرف انسانیت کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں اور ڈنگر اور خود انسانیت نہیں جاننا انسانیت راہ رکھی پاگ گا تشان ہی نہیں جاننا اتوں کے نشان سے کوئی شیرے توجہ نہیں بر پائی تو حکل بولو سب لوگ اس انسانیت ناک سمجھنا آپ میں جو گوانڈ بڑھاوے آپ رکھی گئی تو لوگوں متان کوئی گل ہے کرنا جڑا پیسے واسطے یو پی ایس بڑائی آر کھڑو اشانا بچانا چلا کچھ مہینہ پیسہ نظر آئے پہ پہجوان روپیے حالانکہ روپیہ تو دک گیا کبھی جی بچی جیب کدی جی بچے تھی بین جی بن جا سکتی ہے پر سکول تو اونچائی کھڑا ہے آج اس دفتر کل اوس دفتر کل اس میں ہماری ماں بہن کو جو ہمارا سر کا تاج تھی اس سکول نے और रुपया बढ़ा देता है चवानी थेली बढ़ा देता है बढ़ा देता है रख लाना तरसी तालीम पर ये कैसे हुआ जब हमने नदी की तालीम के मुकाबले में और तालीम दोतानियत की पेश की इंसानियत के रास्ते से खुद भटक गए دن میں دن بدن سے جا رہے ہیں جال ہے اور قوم کام اوپر دن بدن دل رہے ہیں کہ جیسے کھڑک رہے ہیں جال اور کھستا ہے یہ پریشان ہوتے ہیں کیسے نکلے ان وقت بھلے آ تعلیم مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتی تعلیم ایک بھی ہے جس کو کتاب حکمت کہتے ہیں توجہ فرمائی کروائی میرا بول چل سبھا نلہ سونے صحت کے مقابلے چکی بیماری رج کے مقابلے کیے بن کے مقابلے کیے راتے کے چاند کے مقابلے کیے نبی تالیم انسانیت یہ مقابل چرا گا وہ ڈنگل جو فرمائی جاتی میرا بول چل سبھا اور میں کہڑے کہڑے پتھر سمجھاوا نہیں چیز کی پاگل ہے میں نے کہا بالکل پاگل ہوں لیکن ایسا پاگل ہوں جس پاگل کی جواب کا بات تم سیانے نہیں دے سکتے کافی میں الحمدللہ جنگل چوٹ کے آیا تو جنگل والے فقیر کے جوڑے سے دیکھ لیتے قسم <سمحش> خدا کی کرپیاں ان سکھا ہے پوری دنیا لاجواب ہوئی سن ہاں گا۔ ایک ایک دل, دل, دل ایک نفس دل اللہ نے بنایا حقیقت نفس بنایا گرد غبار دل ہے حقیقت دا منکر دل ہے حقیقت دا مقر اے رب سونے مدد مقابل ایک دوسرے کے بنا تبجیے گا سمجھی میں کسڑی ابھی جی میں گل کرنا دل آ سی پڑھ نفس خواہش رکھنی نی آئے جب اس ظالم کی خواہش کرتی ہے وہ آتا پرا چی ترقی توجہ परा छाटे बेटी जाएगी मारी तवज्जो नहीं फरमाई दिल की मानता है नक्स की मानता है तवज्जो नहीं फरमाई مو من دل دل منتا ہے وہ نفس کا رگڑا پکتا پر دور پیا کرنا میرے دوائی اللہ خدا بھی چلم دربیان لاؤ اس سوال بہو سہولتان باہو فرما فرما دل کال جے کوئی اسے کالا و دل اچھا ہوے اتنا دل یار پچھا متا یار بھی کتی سیام چھوڑ یہ فقیر یہ فقیر کی طرف او مسیح پر نس گئے جدو لگ گئے دل ٹیک تعلیم کے مقابلے دوسری بے تعلیم, بنا بنا ]تار تعلیم بنا کر لائے اور نبی تعلیم سیم انسانیت اس سے باہر تو انسانیت ہی نہ تھی تو جب لنگر نہ سودا انہیں پھر عورتوں بنا دار اے بڑا ریس لیا ہوں میںکول رونا کی روما دینی مدر سے ہی مدرسے بش برطانیہ کے ڈالر پر بکنے والے منظیم المدار سکھ پاکستان برائلر دوڑے عربی سکھانے کا نیا جدید جدید یہ ہر جدیدری کا جناب किताब नंबर ते मैरा केडी दोनों तो ना औखा नहीं होना दो दो। चाहिए वे की लाहौरे चो नहीं गई आ छोटे खुशरे कराई सही तो नहीं होगी जो लोगों को पनाह देना चाहता है जो लोगों को पुनः देना चाहता है मैं क्या जिस इलाके उसे पनाह नहीं लगता रात किसी घर लुटाई करे डाक्टर लड़ाई करे किसी लुटाई करे किसी के कुछ अपने इलाके लुट पाई है लोगों को पनाह देनी तवज्जो नहीं होगी कभी कित नहीं खरपुर बड़े बन <गया>, जा रेसो कभी लादा सी घोड़ा घोड़ी इवे ना औरत भी रेस सारी शायद वे के साथ चेटी किंबर तौड़ सौ भी अस्सी की रफ्तार पता नहीं सब बड़ा दिता हलका सानू वो सिर्फ हूं ये मदर गंगड़े जिन्हें चंदे नहीं देंगे चंदे हूं चंदे लीत्र मार मार तवज्जो नहीं مارو گے تو جب چنگا نہیں دینا بندہ دو گے بندہ دےتی بنے اے جناب بیسواں سب آئشہ تو سب تھا آشا اپنی سہلیوں سے مقابلہ کر رہی ہے عائشہ قصبے کو عائشہ اپنی سہلیوں سے آگے نکل رہی ہے نندیاں عورتیں کر کے سلان تم نے رب دی مقابلے دے فوٹو بڑے ہیں اس کو کہتے ہیں جو یونانی زبان میں میراتان اور جو مدرسے کے ملوڈے ہیں ان کی زبان میں اس کو کہتے ہیں تری قتل جدید توجہ گرتی ہوئی ادھر بولو چل سب لا یہ نتیجہ نبی کی تعلیم کے مقابل تعلیم لانے نہیں فرمائی یہ ہے ہوں ڈنگر والی کہ نہیں ڈنگر والی بھی نہیں کھوتی بھی ناراض ہو جائے وہ آگے گیا ایک اور سوا نواں آیا وہ تو عربی تھی یہ تنظیم ایتھے لکھے ہونا مین اللہ کی مہربانی آ لکھا کڑا تن مدار تنریم المدار ہے کون سا جی میں چر نجا لینا شکاری تو مڑ لا سی سے ماردہ سیٹھی دو کہ یہ پیار ہوگریز والے آ ترقی ایماندار سکول کا گند ہے نی کھول اتری گند اتے کوئی بھائی خدا دی اتنے جب میں سوچن بڑا نا میرا دماغ ایڈا پلیت ہو جاتا ہے کہ میں پریشان ہو کے سرفر حوصلہ آدی آ مدرسے اے پورے مدرسے جی موسم بہار پہلا سبق لکھا حضرت محمد صلی اللہ رسل. پہلا موضوع دوسرا برد. پاکستان برد. کا ثقافتی کا کافر سے یہی آ سکتا تھا اس نے وہ دیکھا کہ موسم بہار کی آمد فصلوں کی بوائی اور کٹائی تمام دنیا میں پاکستان کی طرح بہت پسندیدہ موضوعات ہیں ناچ اور گانے دونوں زندگی کی خوشیوں کا لڈی بھنگڑا کٹک ناچ اور ہو جمالوں کی شکل میں لا جاتے ہیں یہ دین ہے دین تمہارا یہ ہے تمہاری تعلیم یہ ہے تمہارے پاکستان کی وراثت ناچ گانے لڈی بھنگڑے ہے جمالوں پاوا لوڈی ہے جمالو پاؤ لوڈی ہیر جمالوٹو پیمان درس یہ ناچ گانے لگڑے یہ مسلمانوں کی وراثت ہے یا کسی ونجر کی یاثت ہے کافر کی وراثت ہے ہماری وراثت کو بہت خبر دینے کا ہے कल मरते अर मर मरण यहोजे मदरसे पेट्रोल पंप में मदरसे आदमे सांकी भरी रहे जमाना सड़े तबावे मरे सावे सारासत नहीं सासत बेगैरत यारी नो چا بے گھر رکھ یاری جاری سنگ کتے دا چنگا بے شرمی یار منگے نالو ساگ سرو دا چنگا سی تعلیم کتاب اور کافر نے مقابلے تعلیم تعلیم لیا کے انہیں آکھ آخو میری تعلیم آلہ ہے تمہارے نبی کی تعلیم کو آلہ تعلیم کنو آخ د ماری آراندھی ماری آپ آدھی میرا بیٹا تو آلہ تعلیم نہیں اچھا یہ مطلب کافر تعلیم آلہ نبی تعلیم ادنا پھر قوم سمجھ ملاد شکر ملادر پاری راضی میں نگے نگے بچے دل دے بھی بچوں خوش راضی کرنے شکر پارے وسائی دینے نبی نارا نہیں نبی باپ حسین न्याया फसाइया खुश चकर सावे आगे मैं देख हलवे में चपका सा कोई आंको मैं देग चौलन चपका सा कोई आंता मैं झंडिया चला सा कोई आता मैं पंच रुपए के शक्कर पारे च बन सा फसा نبی پاک سلطل تیرہ بھی نہیں ہو سکتے توجہ نہیں گردائے مومن نو جان دینا نبی فرد پاک حسین ورگے بھی جان گئی ہے تیرا پوتر کیمتی ہے یا حسین کیمتی ہے نبی اپنا نوا سا کر چھوڑیا تو اپنا توڑ کا چڑ ماری تو تعلیم صرف مقابل میں نبی کے مقابلے میں جو تعلیم بنایا وہ کافر ہے منافق کر بےمان ہے سب کچھ اور صرف صرف صرف صرف صرف صرف صرف ایک تعلیم کا خادم ہو سکتا ہے تعلیم اور نہیں ہو سکتا کروائی میں نقطہ تن کر کے چلو اسی تو مزید اگا گور کری سوال اور جواب کیا کریں تو کوئی جواب کر دے گے نبی کی تعلیم کے مقابل بے بے تعلیم ہو سکتی ہے میں نے ثابت کر لیوی تو میں نے چب جو چور دی سو سلا سنگی فرمائی اللہ تعالیٰ جوڑے مبارک جو سب کا نالین پاک کی بناوٹ کی طرح کا بنا ہوا جوتا یا قصہ پہننا ظاہر ہے یا نہیں ہے کہ بے وقوف لوگ ہم پرست لوگ ایسے خیالات رکھتے ہیں نہ کوئی نالائن پاک شکل دا کا بنا جا اگر کوئی چلانتی ہے نکاح کرنے کے بعد اگر رخصتی نہ ہو تو کیا نکاح جائز ہے جی نہیں ہے نکاح بالکل جائز ہے حوصلہ کرو جی تعلیم ہوئی رہی تو تھوڑا نکاح دا کا پوچھنا تھڈو نکاح دا پوچھنا بھی نکاح بھی جائز ہے کہ نہیں पारे पारे मैं चार दिन स्कूल होर रह कपड़े आखर नंगी कौम होंगी है <laughs> तो हम कपड़े आया आखा है حدیث نید نکاح کے بعد کتنے دیر کے اندر ہو جانی چاہیے جنہیں جی فرضی کرو حدیث شریف ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا اس کا کیا مطلب ہے جہاد قیامت تک جاری رہنے کا مطلب ہے فرض رہنا فر رہے فر رہے قوم کے ہاتھ ہے حاکم نہیں کرے گا مجرم ہوگے گا سزا پڑنا قوم اس قوم دا فرد بنتا زبان والا جہاد جے قوم نہیں مجرم توجہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی نہ پاک کا نقشہ بنا کے اس کو اللہ یا دروشری کوئی اور پاک کلاؤ سمجھے نہیں گل ہے نالائن کا نقشہ بنا کر اس میں بسم اللہ درون شریف اور کوئی شاید لکھو نبی پاک اللہ اللہ رسول رسول نام بھی جو عزت ہے وہ جوڑے شریف بھی نہیں ہو سکتی حضرت کیا ہیں آپ اس مسئلے کے بارے میں عید الفطر کی نماز امام صاحب نے پڑھائی جبکہ خطبہ ایک باری مدر لڑکے نے پڑھا اب آپ کی کیا رائے ہے کہ نماز عید ادا ہو گئی ہے نبی کی شریعت میں ادا <misterisation> اگر کسی داڑی اس طرح کیا نماز مکرو تاریما اور گنا ہے جی نماز لیکن گنا شامل ہو گیا نبی شریعت شریعت آتا پھر سارا کچھ اوے تو ہوں بھی جماعت پر کتنے کرائی گرجے گرجے وقت یہ ہے گرجے اچھا اسلامک جو کام یہ جی پوشن لگی کری اسلام اسلام سک اللہ تعالی حضور جانا جگہ جو نو مسلمان انگلش پیچھوں گردان پھٹ گئے نواں مسلمان انگلش پچھوں تھ گردان پھٹ گئی نواز مسلمان عورت آدی نماز پرسی مرد عورت آدی نماز مرد پرسی عورت آدی نماز پرسی مرد مرد آدے ہے مولوی ترض عورت آد نماز پرسی مرد مرد آد ہے مولوی تے فرض اللہ آد مسلمان تے قرض اللہ آ شرمے مسلمان تے کرز گواہی سونا اے قرآن پھٹ گئی نوا مسلمان انگلش پیچھو تھے گردان پھٹ گئی نواں مسلمان بچے کو سکول بھیجیں دے ماسٹر فیس بھی دیں دے بچے کو سکول بھی دے ماسٹر فیس بھی دیندے، مسجد دو نہیں کریندے، مسجد دو نہیں مہر مو کریندے، مولوی پڑھیں مفت قرآن پھٹ گئی نواں مسلمان مولوی پڑھیں مفت قرآن پھٹ گئی نواں مسلمان ویچ دی تایس انگلش پیچھو تھے گھر گردان پھٹ گئی نواں مسلمان مسلمان پیسے ہوا پی مسلمان دھی میسیا سونا نبی متے نہ سیا سونا نبی نہیں تھا ارمان ٹیک نہیں تھا ارمان فٹ گئے نوانسان ویچ دن ایمان فٹ گئے نواں جڈن دہی دنیا ت دس بھیا کیا جڈن دا جڈ دنیا تے آیو دس بھائی کیا کماؤ نیوی بنایا اگو دس آنایا اگو دس آ سمنا ہے کبر گستان پھٹ گئے نواں سمنا ہے کبرگستان پھٹ گئی نواں مسلمان ویچ دیتا ہے سدی ایمان چٹ گئے نو مسلمان سدین ایمان فٹ گئے نو مسلمان یہ پا مسلا چلے سرک نو ذرا تھے تلے یہودی والا پا مسلا چلے سی جلے سر خوش تھئی سن تکولی دی پڑھائی سر آخو اے خوش سن تو سکول پڑھائی پوری پوری قوم دی تھے تبئی سن تو سکول پڑھائی تیرا دل والا اکھی تھی گن بند اتر چھوڑتے چاتی گند دل والا آخیں تھی بند